میں نظین والسلام و السلام رسول الله علی حب قیابی سولت وسلم علی قیا نبی اللہ علی حب قیا نور اللہ معجم کبیر حدیث نمبر ٹو سیون ٹو نائن ستائیس انتیس تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک عبر انشاءاللہ عز جنت کا تذکرہ سنیں گے وہ مکان جسے جس اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی مہمان نوازی کے لئے تیار کیا ہے. ان عامات کے لیے تیار کیا ہے اپنے دیدار کے لیے تیار کیا ہے اسے جنت کہتے ہیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر طرح طرح کی نعمتیں اس میں ہمیشگی ہے اس کے اندر اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں اور پچھلے سلسلوں میں بتایا گیا جنتوں آٹھ جنتوں کے نام دار الجلال دار القرار دار السلام جنت عدن، جنت ماوا جنت خود جنتو جنت نعیم دار الجلال وہ جنت جو نور کی بنی ہوئی ہر چیز وہاں نور ہی نور نور نور کی بنی ہوئی ہے دار القرار میں تمام اشیاء مرجان کی ہیں دار السلام میں تمام چیزیں سرخ یا قوت کی ہیں اور جنت عدن کی تمام اشیاء زبرجت کی ہیں اور جنت مہوا یہ خالص گولڈ خالص سونے کی ہے جنت خلد یہ خالص چاندی کی ہے سلور کی ہے اور ساتویں جنت ہے جنت فردوس تفسیر روح بیان میں ہے یہ موتی کی ہے دیواریں اینٹیں ایک سونے کی ایک چاندی کی ایک یاقوت کی ایک زبرجست کی گارا مشک خالص کا محلہ یاقوت کے خانے موتیوں کے میدان سونے کا زمین چاندی کی وہاں کنکر مرجان کے مٹی مشک کی اور زعفران اور امبر کی لاپور قرآن پاک میں جنت الفردوس کا دو مرتبہ ذکر آیا کہف کی آیت نمبر ایک سو سات ایک سو آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت جنات الفردوس نزلا نیلو فيها لا يبغون عنها حولا قرآن پاک پڑھیں تو ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھیں اور ترجمہ اردو لیں تو کنزل ایمان لیں اللہ حضرت ان آیات کا ترجمہ فرماتے ہیں بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے تو ایمان والے کو جنت ملے گی نیک اعمال والوں کو جنت ملے گی جنت الفردوس کے باغات ملیں گے سبحان بارہ اٹھارہ سورہ مینون میں جنت الفردوس کا بیان بھی ہے اور ان او صاف کا بھی بیان ہے جن کے عوض جنت ملے گی تو اس کی چند آیا سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ اور کچھ مدنی پھول ساتھ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون روحیم هم فیم صلاتهم خوش وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ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 فیمو کے ہوں سون سون فرد ہوم فی هم, هم, هم خالی دون ان آیات میں وہ اصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے عوض اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت اطا فرمائے گا حقیقت تو جنت اللہ کے فضل سے عطا ہوگی اور جنت کے جو اعلی دراجات ہیں وہ اعمال صالحہ کے بدلے میں نصیب ہوں گے قب افلاحل منون بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے یعنی جنت میں ایمان والے داخل ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ہر ناپسند چیز سے نجات پا جائیں گے سورہ مقمن ان کی ابتدائی دست آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی آپ کے چہرے اقدس کے پاس مکھیوں کی بھن بناٹ کی سی آواز سنائی دیتی ایک دن وہی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے قبلارو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اے اللہ از وجل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا ہمیں عزت دینا اور ضلیل نہ کرنا ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن اے اللہ اجزا ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا پھر میرا علی سلاط اسلام نے سورہ مکمن کی دس آیات تلاوت فرمائی تو جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ دین فی فولاط ہم جو خوشی و سے نماز ادا کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نماز کے دوران ان کے اعظاد ساکن ہوتے ہیں ان کے لیے سبحان اللہ جنت کی بشارت ہے معرضون اور وہ جو کسی بہودہ بات کی طرف التفاط نہیں کرتے مذاق مسکری بہودہ گفتگو کھیل کود فضول کام اور بری خواہشات میں نہیں لگے رہتے زبان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے ولدین احم ل زکاتل اور وہ کے زکات دینے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے میرے عقالی صلاحت اسلام نے فرمایا جو شخص میرے لیے اس چیز کا اس چیز کا ضامین ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں یعنی زبان اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرم گاہ کا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں اور جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وعدے پورے کرتے ہیں وہ وعدے پورے کرتے ہیں امانتیں چاہے اللہ کی ہوں مخلوق کی ہوں اور وعدے چاہے اللہ کے ساتھ کی ہوں یا مخلوق کے ساتھ ہوں سب کی وفا کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اور جو نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں ولدین وہ کامیاب ہیں مومن جو نماز کو وقت میں پڑھتے ہیں شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں ظاہری باتنی آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں فرائض واجبات سنتیں نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں کیا ارشاد ہوا ان کے لیے الا سون الدین سون فردوسا خالی یہی لوگ ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو فردوس کی میراث مومنین پائیں گے اور ان کی صفات بیان کی گئیں جو نماز میں خوشی اور خضو کرتے ہیں بہودہ باتوں سے بچتے ہیں مذاق مشکری سے بہودہ گفتگو سے کھیل کودتے فضول کاموں سے بری باتوں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتیں پوری کرتے ہیں وعدے پورے کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے یاد رکھیے میرا اکالی سلا تو اسلام نے فرمایا ہر شخص کے دو مقام ہیں ایک جنت میں ایک دو زخم جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جائے تو اہل جنت کے اس جنتی مقام کے وارث ہوں گے اہل جنت جو شخص جہنم میں چلا گیا اس کا مقام جنت میں بھی تھا نا تو جو جنت میں پہنچے گا اس کے اس جنتی مکان پر مقام پر بھی قبضہ کرے گا اور یہی کا الوارث ان کا مقصد ہے تو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہر دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو الاحی جہنی سیاض دے میں تارا ہوں میں سے دوس میلہ مار اللہ معنی اسلقل جنت الفرد ابھی غری اللہ ہمیں جنت الفردوس بغیر شساف کتاب کے اطا فرما آمین سلو الشدیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ ہی و بارک و وسلم جنت کے اندر چار نہریں پانی کی دودھ کی شہد کی پاک شرابوں کی یہ چاروں نہریں کہاں سے جاری ہو رہی ہیں جنت الفردوس سے اور یاد رہے جنت کے اندر دراجات بلندیاں جہنم میں کیا ہے درا نیچے طبقے جنتی جتنے اونچے مقام میں ہوگا اتنی زیادہ اس کو راحتیں ہوں گی لگژریز ہوں گی وہ کمفرٹ رہے گا سکون میں اطمینان میں چین میں نعمتیں زیادہ اور جہنمی جہنم میں جتنا نیچے ہوگا اس کو عذاب اتنا زیادہ ہوگا اس کو تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوگی جنت الفردوس کس کے لیے ہے ابھی پرانے پاک سے سنا ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرنے والے نماز میں گڑ گر گڑانے والے امانت اور وعدے کا پاس کرنے والے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اور تفسیر خاجن میں ہے جنت جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت فردوس ہے اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے دعوت اسلامی والے کیا کرتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں درس کے ذریعے بیان کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے مدنی دورے کے ذریعے سدائے مدینہ کے ذریعے علاقائی جو یوم تعطیل دکھاف کے ذریعے مدنی قافلے کے ذریعے بارہ مدنی کام جو ہیں نیکی کی دعوت تو دی جا رہی ہے مدنی مذاکرے میں نیکی کی دعوت ہی تو دی جا رہی ہے اپنی اور سوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش یہ کیا ہے نیکی کی دعوت ہے اور یاد رکھیے نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے صحابہ بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے اولیاء بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے خوس پاک نے نیکی کی دعوت دی اعلیٰ حضرت نے نیکی کی دعوت دی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ اور جتنے اولیاء کو آپ جانتے ہیں غور کریں نیکی کی دعوت دیتے تھے کیا ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں کیا اولاد کو نماز کا کہتے ہیں کیا ماں باپ پر انفرادی کوشش کرتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں گھر میں جو برائی ہوتی ہے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری مارکیٹ میں گنا ہو رہا ہے سوت کا لین دین ہو رہا ہے یا دھوکہ ہو رہا ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کیا استاد شاگرد کو سمجھا رہا ہے اگر کوئی برائی ہوتی تو وہ سمجھایا جا رہا ہے کیا ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے تو جانا جنت میں ہے اور نیکی دعوت دیتے نہیں ہیں الا حضرت فرماتے ہیں کام زندہ کے کیے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کام تو ہم کرتے ہیں جہنمیوں والے شوق جنت میں جانے کا ہمارا بنے گا کیا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جنت الفردوس خاص اس کے لیے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے جس کو یہ شوق ہے نیکی کی دعوت دینے کا برائی سے منع کرنے کا مدنی مول میں آخری اشرے کا اتکاف کر لیں آپ کو سکھاتے ہیں بارہ مدنی کام اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات میں شرکت کریں دیکھیں پھر آپ کو سکھاتے ہیں اسلامی بہنیں آٹھ مدنی کام اسلامی بہنوں کے آ مدنی کام ہے اسلامی بھائیوں کے بارہ مدنی کام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے جنت میں جائیں گے حوروں اور غلمان کا قرب ہوگا سرحان اللہ کتنا مزہ آئے گا اللہ اللہ اللہ داخلے <نت new day großes> خلد گم کو جو فرما اے تو ہم ہوں اور حوروں گل مال آب جو اور جا میں تو ہو رار مینا صبو دیکھے آ داتو رہ جا پی کر لہو اللہ ہو اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو اسالك الجنة الفردوسا بغير حساب امين امين امين بجاه النبي الحليم صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم على الحبيب صلى الله تعالى على محمد